اور ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے کا تم فرماؤ کیا اس نے دونوں ہی نرحرام کیے آ دونوں مادہ آ وہ جسے دونوں ہی مادہ پیٹ میں لیے ہیں کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا تو اس سے بڑھ کر ظلم کون جو اللہ پر چھو باندھ ہے کہ لوگوں کو اپن جہالت سے گمراہ کرے بے شک اللہ ظلم کو راناؤ دکھاتا